وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ وَسَبِّ اور اس کی تصویر بیان کرو صبح اور شام وبی اللہ وہ ذات ہے جس نے جو تم پر سلاد بھیجتا ہے یا تم پر رحمتیں اور مقرر نازل کرتا ہے اور اس کے فیصلہ بھی بخش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے وقان ابل ممین رحیمہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ بڑا مہربان ہے نہایت سلام ان کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا یا ان کی دعا جس دن وہ ملیں گے اس کو وہ سلام ہوگا کریم باعزت اجر تیار کر رکھا ہے یا شاہدن و مبشرن و نذیرہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور کے طرف بلانے والا والا سے اور روشنی کرنے والا چراغ روشن چراغ. من کو خبری دے رہی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے ولا اور اور مناسبوں کیجیے اور ان کی, تکلیف کو ان کی رسائی کو کچھ نہ سمجھیں ان کی پرواہ نہ کریں ان کو چھوڑ دیں وہ توقع اللہ اور اللہ پر توقع کریں وہ کفا وکیلا اور لا تعالی کافی ہے کار ساز ہونے کے اعتبار سے اے وہ لوگو جو ایمان ایماند ہو جب تم امینا عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو یعنی مباشرت جمع کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان عورتوں کے ذمے تمہاری خاطر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو سراہن جمیلات انہیں سامان دو اور انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے سے چھوڑنا یعنی شادی کے بعد اگر میاں بیوی بی نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے اور اس کو طلاق دے دی تو طلاق دینے کے فوراً بعد عورت آزاد ہے اب وہ آدھا گھنٹہ بعد کہیں اور نکار کر لے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں اے نبی اننا لك آتی ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں ہلال کی ہیں جن کو اپنے حق بھر دیے ہیں فما ملکت یمینوں کا اور جن کے مالک بنے آپ کے دائیں ہاتھ اللہ علی کا اس میں سے جو اللہ تعالی نے تجھ پر لوٹایا ہے یعنی عطا کیا ہے وہ بناتی امی کا اور تیرے چچا کی بیٹیاں و بناتی اناتی کا پھپھیوں کی بیٹیاں و بناتی خالی کا اور مامو کی بیٹیاں و بناتی خالاتی کلاتی حاجر نام اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جو تیرے ساتھ ہجرت کر آئی ہیں وہ مراتا ممین اور مؤمنہ عورت ان وہ نبی کی اگر وہ اپنا آپ مؤمنہ عورت ہبا کر دے نبی کو ان نبی, نبی سے نکاح کرنا چاہتا ہے خاصہ ہو گیا کہ اگر کوئی عورت اپنا نفس ہبا کر دے کہ میں اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کرتی ہوں تو نبی کے لیے جائز ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا تو مومنوں کے لیے نہیں اہل ایمان یعنی کہ نبی کے علاوہ کسی اور مومین آدمی کے لیے کوئی عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنا آپ تیرے لیے ہبا کیا تو وہ اب اسے اس کا ولی بن جائے اور اس سے نکاح کر لے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا بلکہ معروف طریقے سے نکاح کیا جائے گا اور لڑکی کی اجازت لے کے اس کے بارے بیان کی اور اس طرح طریقہ کار ہے نکاح کرنے کا یہ ہے نبی کا خاصہ کہ کوئی اپنا آپ نبی کے لیے ہبا کر دے اور نبی اس کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے خال لک من دون المؤمنین یہ خاص آپ کے لیے ہے اہل ایمان کے لیے نہیں اسی طرح اور بھی کئی ایک باتیں سامنے آتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ نبی رسلات اسلام کا خصہ تھا تو خاصے کے لیے دلیل ہونی چاہیے اب اس طرح اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا خال سطح لک من دون المؤمنین یہ آپ کے لیے خاص ہے مومنوں کے لیے نہیں وغ نبی کوئی بھی کام کرے وہ سب کے لیے عام ہوتا ہے سب کے سب اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے ہاں جہاں پر دلیل آئے گی کہ یہ کام صرف نبی کے لیے ہے وہاں پھر دوسروں کے لیے نہیں ہوگا اسی طرح امتی کے لیے بھی اوقات کوئی چیز خاص ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیری بکری وہ قربان کرنے کی اجازت دی اور کہا لن ان تیرے بعد کوئی بھی جز آ جانور کسی اور کی طرف سے نہیں کرے گا یعنی کہ تو کر لے تجھے اجازت ہے تیرے بعد اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ کھیرا جانور قربان کرے قربانی کے موقع پر یعنی کہ یہ اس طرح کی دہیل ہونی چاہیے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام فلاں کے لیے خاص ہے باقی نہیں کر سکتے ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی عورتوں کے بارے میں فرض کیا ہے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں لکھونا کا ہرا چن تاکہ آپ پر کچھ تنگی نہ ہو وقان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت بخشنے والا بڑا مہربان جی ان میں سے تو جسے چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے و مطما فلا لئی اور تو جسے بھی طلب کر لے ان عورتوں میں سے جنہیں نے الاگ کر دیا ہو تو اس پر کوئی برا نہیں ہے لال کا اجنا یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ولا یا اور وہ غم زدہ نہ ہو وہ نہ بیما آتے کلو ہن اور وہ ساری کی ساری اس پر راضی ہو جائیں جو انہیں دیا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے علیمن علیما اور اللہ ہمیشہ سے ہی سب جاننے والا اور بڑا بردبار ہے لا من آب کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں ولا من اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی اور دیویاں تبدیل کریں ولو اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا ہی لگے اِلّا ما ملکت جس کے مالک تیرے دائیں ہاتھ بنے وکال اللہ اور اللہ تعالی ہر پر خوب نگہبان ہے نگران ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جتنی آپ نے شادیاں کر لی ہیں اس کے بعد آپ اور مزید شادی نہیں کر سکتے لمٹ ختم ہو گئی تو نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کے تو کسی نئی عورت کے ساتھ نکاح کر کے گنتی کی تعداد جو ہے وہ پوری کر لیں یہ بھی نہیں جو ہیں بس یہی ہیں ہاں جن کے مالک دائیں ہاتھ بنے یعنی جو لونڈی کے طور پر اگر کوئی آ جائے غلام ہو کر لونڈی بن کے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن نکاح نہیں اور کر سکتے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف کی دی جائے اس حال میں کہ تم اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو ادا دم فدخلو لیکن جب تمہیں بلایا جائے پھر جاؤ فرا تعین تم اور جب تم کھا پی لو تو پھر واپس چلے جاؤ جاؤن علی حدیث اور نہ بیٹھے رہو اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو گپ شپ کرنے کے لیے کھانے کے بعد بیٹھ نہ جاؤ جب تک بلایا نہ جائے کسی جگہ پر کھانے کے لیے جاؤ نہیں اور جب بلایا جائے چلے جاؤ اور پھر کھانے کے لیے بلایا گیا کھانا کھاؤ تو واپس چلے جاؤ سب کے لیے کوئی وہاں پہ نہ بیٹھے گپ شپ لگانے کی نیت سے اِنَّ یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرم کرتا ہے یا حیا کرتا ہے یہ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کی تو لوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھ گئے گپ شپ لگانے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بلایا تھا خود کھانے کی دعوت سے اب انہیں کہہ بھی نہیں رہے تھے کہ چلے جاؤ اور مسئلہ بھی تھا کہ یہ جائیں تو ہم کچھ اور اپنے معاملات جو ہیں وہ کریں تو یہ اس طرح جا کے بیٹھ جانا اور پھر گپ شپ لگاتے رہنا اور بس بیٹھیں یہ نہیں تھی اب یہ حکم ظاہری طور پر تو نبی نے اسلط وسلام کے لیے کہا جا رہا نا کہ اے لئی نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ نبی کے لیے خاص نہیں ہے سب کے لیے اور ایک واقعہ کو پیشے نظر رکھ کے تو اس طرح کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہے سب کے لیے ہی عام کیونکہ یہاں پر خاص ہونے کی دلیل کوئی نہیں <تصفح> نہیں <تصفح> <تصفح> و اللہ لا من و اللہ تعالیٰ حق سے نہیں سرماتا اور جب تم ان سے کسی کا سوال کرو کچھ سامان مانگو تو ان سے سوال کرو تم پردے کی اوٹ میں یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان عورتوں کے جنوں کے لیے بھی رسول اللہ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رسول کو تکلیف دو ولا ان کی آبادا اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے نکاح کرو اند اللہ عظیمہ یقیناً یہ بات ہمیشہ سے ہی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے اب یہ نویل علیہ اسلام کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے اگر آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پردے کی اوٹ میں اور یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی اور یہ لوگ کون تھے صحابہ کرام اور ادھر ازواج متحرات ہیں تو یعنی پردے کو کہا گیا کہ یہ دل صاف رکھنے کا بہتر طریقہ ہے آج کل لوگ کہتے ہیں تجربہ دل صاف ہونا چاہیے پردے کا کیا یہ بات غلط ہے انتخد و شعین اند اللہ حقاً نہ بک الشین اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو یقین اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت ذہن کرنے والا ہے بک السین علیمہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لا جناہ علیہنہ فی آبائہنہ ولا ابنائہنہ ولا اخوانہنہ ولا ابنائی اخوانہنہ ولا ابنائی اخواتہنہ ولا نسائہنہ ولا ما ملکت ایمانہنہ واتقین اللہ ان اللہ قان كل کل شہیدہ ان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے ان کے باپوں کے بارے میں اور نہ ان کے بیٹوں اور نہ بھائیوں اور نہ بھائیوں کے بیٹوں اور نہ بہنوں کے بیٹوں اور نہ ہی اپنی عورتوں کے بارے میں اور نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے مملوکہ غلام ہیں یعنی ان سے اگر وہ پردے کے بغیر بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں باقیوں سے پردے میں رہ کے بات کریں بہت اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں ان اللہ کان اللہ شہیدہ یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر گواہ ہے یا علیہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اس پر درود اور سلام بھیجو اس آیت کے ناظر ہونے سے پہلے نماز میں صرف سلام تھا السلام علیکم وبرکاتہ علی. اور اس کے بعد پھر دعا یہ تحیات مکمل پڑھ کے اس کے بعد دعا درود نہیں تھا کوئی دعا بھی تو جب یہ آئے تنازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ نے سلام اور درود دونوں کا کہا ہے ہمیں بتائیں کیسے آپ پر درود پڑے نماز کے دوران تو آپ نے درود درودی سکھایا تو جہاں پر بھی سلام ہے وہاں پر ساتھ درود ہے کیونکہ سلام اور درود دونوں اکٹھا اللہ تعالی نے ذکر کیا تو اب سلام درمیانے شدود کے اندر بھی ہے تو وہاں پر بھی درود ہوگا عام طور پہ لوگ پہلے درمیان والے درود نہیں پڑھتے یہ غلط طریقہ ہے درمیان تشود میں بھی سرام بھی درود بھی اور دعا بھی نماز میں تو وہی پڑھنا ہے عام آپ کوئی بھی پا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صل علی محمد وسلّہ محمد اتنا سا جملہ یہ بھی ضرور کے طور پہ کافی ہے یہ ترتیب نہیں ہے ترتیب کے لیے نہیں ہے سل وسلیم ہاں لیکن یہ دونوں کام کرنے ہیں السلام نے لگا دینا کہ یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد ٹھیک ہے کوئی گاڑی اکیلا درود یا اکیلا سلام بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے بہتر ہے کہ ایسے جملے اور ایسے کلمات کہے جائیں اس میں درود اور سلام دونوں موجود ہوں سلام کی صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ سلاۃ و سلام سلامتی کی دعا بھی ساتھ ہو اگر یہ سلام ہی ہوتا نہیں جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ ہو گیا درود اور وسلم یہ سلام ہو گیا یہ تو کم ہے نا اللہ علیہ وسلم درود اور سلام پڑھو بھیجو اب آپ نے کام بھیجنا ہے آڈر نہیں جاری کرنا آرڈر اللہ نے جاری کر دیا ہے اب وہ صرف کے بارے میں ہے پڑھا جا سکتا ہے بتایا نا کہ بہتر ہے کہ دروت کے ساتھ سلام بھی پڑھیں بہتر ہے ضروری نہیں درود اکیلا بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہ مسلح محمد مسلم اکیلا دربا تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا میں لعنت کی عذاب اور غیر مختصانبینہ اور وہ لوگ جو امین مردوں عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو انہوں نے بہتان باندھا ہے اور بہت بڑا گناہ کمایا ہے کا کا من جلابی کہ وہ لٹکائیں اپنے اوپر من جلا اپنی چادروں کا کچھ حصہ ذالک ازنا یعرفنا یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں فلاحی تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے وقان اللہ غفور اور رحیم اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان بیماری ہے اور منافق لوگ باز نہ آئے بل مرجیفی اور مدینہ میں افواہ پھیلانے والے اللہ کلیلہ تو ہم مسلط کر دیں گے تجھ کو ان پر پھر وہ تیرے ساتھ نہیں رہیں گے اس میں مگر تھوڑا سا ہی سوقفو وہ جہاں کہیں پر بھی پائے گئے لانت کی گئی اوی دو کتنی و وہ پکڑے گئے اور قتل کر دیے گئے بری طرح سے قتل کرنا سنت اللہ فی خلو بن قبل یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر چکے تاجد علی سنت اللہ تبدیل اور اللہ کی سنت کو آپ تبدیل ہوتا نہ پائیں گے یس الکنس لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور انما المحا اند اللہ کہ دی کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے را یذری ک عل الساعۃ تکون اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ شاید قیامت قریب ہی ہو ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعرا یقینا اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جلنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے خالدین فیھا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یجدون ولی یم ولا جو کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اتاد کی ہوتی اللہ کی اور اس کے رسول کی وقالگے ربانہ انادبرانا صبیر اور وہ کہیں گے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اثاج کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے سیدھے راستے سے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسا کو تکلیف دی تو اللہ تعالی نے اسے ان کی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے ہاں والا بلند مقام والا تھا اے واللہ جو ایمان لائے واللہ سے درو اور درست سیدھی بات کہو لکم لکم وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی صلاح کر دے گا ویوفر لکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا رسولا اور, جس نے اللہ اور اس نے اللہ کی کی تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی ہم نے امانت کو آسمانوں اور, زمین اور پہاڑ پر پہاڑوں پر پیش کیا اشفق نہ ملا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے انسان اور اسے انسان نے اٹھا لیا ان کا نا غلومن وہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ظالم اور بہت جاہل ہے ہاں یہ شریعت لو عزیب الب اللہ المنافقین والمنافقات المشرقین اولمشرات تاکہ اللہ تعالی منافق مردوں اور عورتوں کو مشرق مرد و عورتوں کو عذاب دے اللہ علی والمؤمنات اور اللہ تعالی امین مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے وقال اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے ہاں ظلم جہولا, جہولا بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ جاہل ہے انسان